بدعت کی نوست سنت ایک نور ہے جبکہ بدعت ایک بڑی گمراہی اور اندھیرا ہے ہمارے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو استخارہ جیسی طاقت اور روشری دے گئے تاکہ امت مسلمہ اپنے ہر معاملے اور کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکے مگر لوگوں نے استخارہ کے نام پر طرح طرح کی بدعت ایجاد کر لی ان بدعات کی نحوست نے ایسا ظلم ڈھایا کہ آج اکثر مسلمانوں کو استخارہ کا پتہ تک نہیں وہ استخارہ جو ہمیں سورہ اخلاص کی طرح یاد ہونا چاہیے آج اچھے خاصے دین دار مسلمانوں کو بھی یاد نہیں وہ استخارہ جو دن رات ہمیں بار بار کرنا چاہیے وہ آج مسلمان کی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں وہ استخارہ جو ہمیں اہتمام کے ساتھ سیکھنا اور سکھانا چاہیے وہ آج ہمارے لیے ایک اجنبی عمل بن چکا ہے ہاں بے شک سچ فرمایا حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استخارہ انسان کی خوش نصیبی ہے اور استخارہ چھوڑنا انسان کی بدنصیبی ہے